اللہ کے مقابل کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے اللہ انہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو